بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سأل سائلٌ بعذاب واقع ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا لرین سلحافیوں یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا من الله دل اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا جمیلا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو <سؤال> وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے وَنَرَاهُ <قَرِيبا> اور ہماری نظر میں قریب یو متون کل جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا و تکون جلو اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ولا یس الحمی حمیم حمیما اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا لو من عذاب ببنی حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ تُعْوِيهِ اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا وَمَنْ فِي الْأَوْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے کَلَّا کل لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نزاعتا للشوا خال ادھر ڈالنے والی تدعو من ادبر و تولا ان لوگوں کو اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا وجمع فأوعا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا ان الانسان خلق هلوعا شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے ادا مس جزو جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے مسه ادا مس اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز گزار الیند جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں ولدین فیم معلوم اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لس محروم یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا ولدین اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں ان بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے حافظون اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لانڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں فمبغ ادال کا فلا ام العاد اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص گار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں ودین گم لماناتی ہم واہد اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں ولدین بشہاداتہم قائمون اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں ولدین گم اللہ فلام یو اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں الا ایک فی جنات مقرمون یہی لوگ باغہ بحشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے فما للذینک فوقب لک مہتعین تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتی ہیں عن الیمین وعن الشمال عزین اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں ایطمع کل امرئین منهم ان يدخل جنته نعيم کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا کل لا ان خلقناهم بما يعلمون ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان انا لا ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں اعلی ان نبدل وما نحلو بمسبوقين یعنی سبات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون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 خوشیام تر دلدی کا ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا